اے او عطا میرے بھی مجھے کوتانے الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى الی قوا اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی الی قوا اصحابک یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہیں جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیف فہال جی الحمدللہ رب العالمین پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چنل کے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سلسلے مدنی منو کے مدنی پھول میں موجود ہیں مدنی چنل کے ناظرین کو اور جو یہاں موجود مدنی مننے ہیں جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں بالخصون ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں کیونکہ یہ سلسلہ کس کا ہے یہ سلسلہ ہمارے پیارے پیارے مدنی منو کا ہی ہے پیارے پیارے مدنی منو الحمد عزوجل یا زبدل ماہر نور شریف کا مہینہ جاری یا ساری ہے فضان میلاد جاری ہے اور انشاءاللہ اللہ جاری رہے گا حضرت آمنا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے نصب کیے گئے ہیں ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں اور تیسرا کابت اللہ کی چھت پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا رح الن گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تار شوڑا فریرا صبح شب ولادت پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سوئے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ پاک زادہ اللہ شرفاں و تعظیمان کے قریب موضع غمی میں پہنچے تو برائیدہ اسنمی قبیلہ بنی سہم کے ستر سوار لے کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ عزوجل گرفتار کرنے آئے مگر سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منبرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں فیضِ آثار سے خودی محبت شاہِ ابراز صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفتار ہو کر پورے قافلے سمیت مشرف با اسلام ہو گئے کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی سبحان اللہ اب عرض کی یا رسول اللہ عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منبرہ میں آپ کا داخلہ پرچم کے ساتھ ہونا چاہیے چنانچہ اپنے امام سر سے اتار کر نیزے پر باندھ لیا اور سرکار مکہ مکرمہ سردار مدین منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے روانہ ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں کیوں ہے پدا معطر کیوں روشنی ہے گھر گھر اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائی جود و سخا کے پہ تشریف لا رہے ہیں پورے لگی ترانے ناتوں کی گنگنانے پور و ملک کے افسر تشریف لا رہے ہیں جو شاہ بحر بہاروبر ہیں نبیوں کے تاجبر ہیں وہ آمنہ تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں اتار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے اتار اب خوشی سے پھولے نہیں سماتے دنیا میں ان کے دل بھر تشریف لا رہے ہیں دنیا میں ان کے دل بھر تشریف لا رہے ہیں فضار مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد نور کی آمد پل نور کی آمد آکا یا کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ پیارے پیارے مدنی منو مدنی چینل کے نادین کیا سننا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں اچھا اچھا پاپا جانی کے مدنی مذاکرے چلے بھائی دیر مت کیجیے فورن ہمیں بھی اور ہمارے مدنی منوں کو بھی شیخ طریقت امیر سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیا ستار قادر عزبی دامت برقاتم العالیہ کی زیارت سے مستفیف فرمائیے عموماً بچے پانی بھر کر لاتے ہیں اور گھر کے تمام افراد استعمال کرتے ہیں اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول عنایت فرمائے کالونیوں دیہاتوں وغیرہ میں محلوں میں بھی دیکھا کہ عموماً گھر کے بچوں سے پانی بھروایا جاتا ہے اور گھر کے تمام افراد اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ نابالغ نے یا نابالغ بچی نے سرکاری نل سے جو پانی بھرا یا کنویں سے بھرنے کے بعد اس کی مندیر سے باہر نکال دیا اسی طرح دریا یا نہر سے بھر لایا یا کسی بھی ایسی جگہ سے بھرا کہ جہاں سے بھرنے والا اس پانی کا مالک ہو جاتا ہے وہ پانی اس بچے کی ملک ہو گیا نہ بچہ اس پانی کا آنر ہو گیا وہ پانی ماں باپ کے علاوہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا پیارے باپا جان نابالغ کا پانی کیا سگے بھائی بہن بھی نہیں پی سکتے نہیں پی سکتے میرے حقہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں جو پانی اس نابالغ کی ملک ہے یعنی نابالغ جس پانی کا آنر ہے مالک ہے اور اس میں غیر والدین یعنی اس بچے کے ماں باپ کے علاوہ کسی اور کو تصرف کرنا یعنی کام میں لانا استعمال کرنا پینا پلانا مطلقا حرام ہے یہاں تک کہ اس نابالغ کی سگی بہن اور اس کا حقیقی بھائی بھی اس پانی سے نہیں پی سکتا ہے نہ وضو کر سکتا ہے ہاں اس پانی سے تہارت یعنی وضو اور پاکی وغیرہ ہو جائے گی اور مگر ناجائز تصرف یعنی استعمال کرنے کا گنا یعنی اس پانی سے وضو کرنے کا گناہ ملے گا اس کو وضو ہو جائے گا اور اتنے پانی کا تاوان ذمہ رہے گا اس پر فائن بھی آئے گا جرمانہ یہ جو میں نے جزیا بیان کیا کچھ ترکیب کے ساتھ فتح و رضویہ مخرجہ جلد دو سپرہ پانچ سو ستائیس پر ہے تو یہ آکام میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہمارے علماء نے جو قرآن و حدیث سے آکام نکالے نا وہ میں سادہ انداز میں پیشنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سب کو سمجھ میں آئے کوئی نہ میرے کو کیا تکلیف ہے آپ پانی بھر کے اگر گھر والوں کو پلاتے تو میرا کیا جاتا ہے تو یہ سر مسئلہ ہے امت کی اصلاح کے لیے سب ہو رہی ہے و اللہ اعلم عالم و رسول عاللم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی علی حدیب سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماج فرمایا کہ ہمارے باپا جانی شیخری کرتے کتنے پیارے پیارے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے تمام مدنی منو نیت فرما کہ انشاءاللہ اللہ ان مدنی پھولوں کو یاد رکھتے ہوئے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل ماہ میلاد کا مہینہ جاری و ساری ہے ہر طرف جو ہے خوشیوں کے ترانے جو ہے گائے جا رہے ہیں ناتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہی ہیں اور آج ان بڑی رات بھی تشریف لائے گی بڑی نہیں بلکہ سب سے بڑی رات جو ہے, ہے ہر طرف مرحبایہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم دھام ہے آئیے ہمارے مدنی منوں نے آقید وعلم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے کچھ نعت ہے اس کو سما کرتے ہیں سلو علحیب صلی اللہ تعالا اللہ محمد صلی اللہ علیہ پکارو میں آبایا گستاپا کے یارو میں آبایا پا مک تارے پکارو میں آبایا نہیں کر Thank all... you. آپا سردار کی آمد پر آبا زندہ کی آمد پر کی آمد داتا کی آمد پر آبا کی آمد سالار کی آمد پر آبا کی آمد پر آبا کی آمد دیوانوں کے میرے سرکار سے ظلم کا پور ہے, ہے, ہے میرے سرکار سے ظلم کا پور ہے کیا زمین کیا آسمان کیا زمین کیا آسمان دور ہے میرے آکار تو میرے داتا پیارے آقا آئے جمع سب کے داتا آئے ہم کے بادل <سؤال> چٹ گئے ہر وقت ہمارا جھوٹا ہم کے بادل چٹ گئے ہر وقت ہمارا جھوٹا آ گیا خوشی لیے آ گیا خوشیا مارے آئے دوم کے آمیر آئے دمو سردار کی آمداب دلدار کی آمداب آپا کی آمد داتا کی آمد بڑھ سب مل کر بولو سب کے بولو کی آمد داتا کی آمد مدنی کی کی آمد دلدار کی آمد کی آمد مل کر بولو بولو پیارے اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا ہی پیاری مدینہ ناپ پڑھ رہے تھے جھوم جھوم کے پڑھ رہے تھے یقیناً آپ بھی اپنے مدرسے میں جھوم رہے ہوں گے نا؟ مزا ہے نا مزہ آپ کو خوب خوب اور شیخ طریقہ تمیر سنت کا جمنا مرحبا اس پہ ہی مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے نادرین خوب خوب جشن ولادت منائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں تشریف لائے اباربی اب الابل جو ہے جیسی سورج عروب ہوگا ہمیں بارمی شب جو ہے نصیب ہو جائے گی تو آج کے دن خوب خوب ذکر و اثکار کیجئے آپ کو پچھلے دنوں ایک بھی دیا تھا کے روزانہ بارہ سو مرتبہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدین منبرا صلی اللہ علیہ وسلم کی بار کے اقدس میں درود و سلام بھی پڑھیے تو یقیناً آپ پڑھ رہے ہوں گے پڑھ رہے ہیں نا سبحان اللہ اسی طرح اپنے عمل کو بڑھاتے رہیے انشاءاللہ شاء اللہ خوب خوب نیکیوں میں اضافہ ہوگا الحمد للہجل ہمارے سلسلے مدنی ننو کے مدنی پھول میں ہم اولیاء اللہ کا جو ہے بچپن بھی شامل کرتے ہیں اور جو ہمارے نگران ہیں انہوں نے یہ سلسلہ ریکارڈ کروایا ہے آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کیا کیا مدنی پھول اتا فرما رہے ہیں سلو البیب اللہ تعالی علام میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی منو مدنی چینل کے ناظرین مدنی منو کے سرپرست صاحبان اللہ تبارک واطلہ کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں جیتی جی ایک بار پھر ماہ ربیع النور عطا فرما دیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آبا سوہنے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا مرحبا مر آبا مرحبایا مستافا مر ہبایا مستافا مر ابایا مستافا مرا پلو الدی مدنی منو جب میرے اکالد فلاط و السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی اس وقت کیفیت کیا تھی سنیے اور جھومی ماہ ربی نور شریف کی بارہ تاریخ تھی دن تھا پیر کا میرے اقالصلاسلام کے دادا جان سیدنا عبد المطلیف رضی اللہ تعالی عنہ حرم شریف میں یعنی خانہ کعبہ کے پاس آ حضرت سیداتنا امینہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں اکیلی تھی ساس اور شوہر کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا سسر طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھے خیال کیا کہ کاش اس وقت خاندان عبد مناف کی کچھ عورتیں میرے پاس ہوتی ہیں اچانک کیا دیکھتی ہیں نہایت حسینہ اور جمیلہ عورتوں سے گھر بھر گیا ہے ارشاد فرمایا بی بیو کون ہو کہاں سے آئی ہو کیوں آئی ہو ان میں سے ایک بولی میں ابوال بشیر تمام انسانوں کی ماں زوجہ آدم حوا ہوں دوسری نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیاں ہوں تیسری بولی میں عیسا اللہ علاء نبی جنا سلاسلام کی والدہ مریم ہوں باقی تمام عورتیں جنت کی حورے ہیں آج کونین کے دولہ عالمین کے داتا فقیروں کے ملجا ماوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد آمد ہے ہم ان کے استقبال کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں اے امینہ دروازے کے باہر نظر ڈالو چاروں طرف تا حد نظر فرشتوں کے میلے لگے ہوئے ہیں گھر میں ہو در پہ ملک ہیں جن کی ستارے تاب فلک ہیں حاضرین میں کچھ اس طرح چرچے ہونے لگے آئی ندا امینہ جاگے تیرے نصیب آئیں گے تیری گودی میں اللہ کے حبیب کہا نے یہ محبوب رب العال ہوں گے فرشتوں نے کہا سرکار ختم المرسلی ہوں گے زمین مولی یا سرارے قدرت کے امی ہوں گے فرق بولا ان کے بعد پیغمبر نہیں ہوں گے میٹھے میٹھے مدنی مننوں پیا کا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم خطنہ شدہ پیدا ہوئے ناف عیدہ پیدا ہوئے سرمگی آنکھوں کے ساتھ تشریف لائے یعنی قدرتی طور پر آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا ہر قسم کی آلائش سے پاک بلکہ تمام آلائشوں سے پاک کرنے کے لیے تشریف لائے غیر سے آواز آئی رب کعبہ کی قسم کعبے کو عزت مل گئی ہوشیار ہو جاؤ کعبے کو ان کا قبلہ اور مسکن ٹھہرا دیا گیا محبوب رب العزت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی رب کے حضور سجدہ کیا مبارک انگلیاں آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی تھیں جنتی پھولوں سے زیادہ حسین ہوٹ حرکت کر رہے تھے آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی ربی ہبلی امتی, امتی ربی حبلی امتی ولادت مصطفیٰ کے موقع پر تین جھنڈے نصب کیے گئے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر اللہ تعالیٰ کے نور کی جلوہ گری ہوئی و ظلمت کے بادل چھٹ گئے شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آ گیا چودہ کنگرے گر گئے ایران کا آتش کدا جو ایک ہزار سال سے زن جنتا بج گیا دریائے ساوا خشک ہو گیا کابے کو وجد آ گیا سرکار کی آمد میٹھے <تصفيق> <نیتے> کی آمد <تصفيق> <تصفيق> اچھے کی آمد <تصفيق> <تصف> <تصفيق> آدی سے میں ہے حضرت سیدات العمینہ رضی اللہ تعالی عہا فرماتی ہیں ولادت مصطفیٰ کے وقت ایسا نور چمکا ایسا نور چمکا کہ مشاری کو مغارب روشن ہو گئے میں نے مکے سے شام کے محلات واضح طور پر دیکھ لیے حادث میں ہے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے مینا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرا ذرا سب جا کا سرا سب کا نور سے مانگور ہے آسا میرے دا جائے جھومو میرے جاتا پیارے پیارے مدنی منور مدنی چینل کے ناظرین اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے پیارے پیارے مدنی منور مدنی چینل کے ناظرین آج جیسے ہی سورج غروب ہوگا بارہویں شب تشریف لے آئے گی مغرب کی نماز سے پہلے پہلے جو ہے مسجد میں پہنچ جائیں درد سلام ذکر و اسکار کرتے رہیں اور اس شب کا استقبال فرمائیں الحمد عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا جشن ولادت منانے کا ایک منفرد انداز ہے دنیا کے بے شمار ممالک میں دعوت اسلامی کے دہر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب کو ادیم الشان اجتماع میلاد کا انعقاد ہوتا ہے اور غالباً دنیا کے سب سے بڑا اجتماعی میلاد کہاں ہوتا ہے اچھا سب اپنے اپنے شہروں کے نام لے رہے ہیں امیروں و فرما رہے ہیں غالباً دنیا کا سب سے بڑا اجتماع میلاد باب المدینہ کراچی میں ہوتا ہے بھائی ہمارے شہر میں ہوتا ہے باب المدینہ کراچی میں ہوتا ہے اور کراچی میں کیوں ہوتا ہے باب المدینہ میں کیونکہ یہاں پہ ہمارے ساتھ باپا جانی ہوتے ہیں سبحان اللہ اس کی برکتیں کیا کہنے اس میں شرکت کرنے والے نہ جانے کتنے ہی خوش نصیبوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے آئیے میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں امیر سنت دامت برکاتم لالیا اپنے رسالے صوبہ بہارا میں نقل فرماتے ہیں نارتھ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا تحریر بیان اپنے انداز میں ارض کرتا ہوں ماہر ابی شریف کے ابتدائی دنوں میں بعد آشکا نے رسول نے مجھ گناہوں میں ڈوبے ہوئے بے عمل انسان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میلاد میں شرکت کی دعوت دی میری خوش قسمتی کہ میں نے حامی بھر لی جب بارویں شب آئی تو میں حزب وادہ اجتماع میلاد میں جانے کے لیے بدنی کافلوں کے والوں کے ساتھ بس میں سوار ہو گیا ایک عشق رسول نے عد چمچم نامی مٹھائی یقیناً آپ نے کھائی ہوگی چمچم چمچم چم نامی مٹھائی میں سے تقریباً تیس اسلامی بھائیوں میں توڑ توڑ کر ٹکڑیاں تقسیم کی تقسیم کرنے والے کا محبت برا انداز میرے دل کو بہت بھایا آخر کار ہم اجتماع میلاد میں پہنچ گئے اور انشاءاللہ اللہ آپ بھی پہنچیں گے نا انشاءاللہ عزوجل اللہ عز میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی روح پرور مناظر دیکھے تھے نا تو سلامو اور مرحبا یا مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے پر کیف نعروں نے دل کا میل دھو دیا الحمدللہ ی عز وجل مہاتو ہاد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز مہاتو ہاد دعوت اسلامی کے مدنی محلہ سے وابستہ ہو گیا الحمدللہ ی عز وجل اب چہرے پر داڑھی مبارک کے انبار اور سر پر سب سر امام شریف کی بار ہے نیس تادمه تحریر علاقہ مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے سنتوں کی دھومے مجانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے فیدان غوث و رضا مدنی ماحول یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا جسے خیر سے مل گیا مدنی محول تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چنن کے نادین آج دشا کے بعد ان شاء اللہ اجتماع میلاد خوب دھوم دھام سے ہوگا خوب خوب ناتھانی ہوگی شیخ ترین جانی اپنے مدنی پھول اتفا فرمائیں گے پھر وہ وقت آئے گا جس کو کہتے ہیں صبح بہارا یہی وہ وقت ہے جس وقت ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آتے ہی بے سہارو غم کے مارو دکھیارو اور در در کے ٹھوکرے کھانے والوں کی شام غریبہ کو صبح بہارا مارا دیا یہی وقت ہے مانگنے کا مانگ لیجئے ولادت کے صدقے میں انشاءاللہ شاء سارے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جائیں گے مانگ لو مانگ لو ان کا غم مانگ لو چشم رحمت نگاہیں کرم مانگ لو کہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے ولادت کے صدقے میں جو مراد مانگیں گے انشاءاللہ شاء اللہ وہ پائیں گے جسے غم دنیا سے نجات چاہیے وہ ولادت کے صدقے میں مانگ لے جسے غم مدینہ چاہیے وہ ولادت کے صدقے میں مانگ لے جسے اچھا اخلاق چاہیے ولادت کے صدقے میں مانگ لے جسے مغفرت کا پروانہ چاہیے ولادت کے صدقے میں مانگ لے جسے جنت البقی میں مدفن چاہیے ولادت کے صدقے میں مانگ لے جسے جنت الفردوس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہیے ولادت کے صدقے میں مانگ لے جسے پیارے پیارے مدنی منو مدنی چینل کے نادین جسے روشن حافظ چاہیے ولادت کے میں مانگ جسے مدینے کا بلاوا چاہیے ولادت کے صدقے میں مانگ لے زیارت المحبوب خدا الزجل چاہیے وہ زیارت المحبوب خدا الزجل چاہیے ولادت کے صدقے میں مانگ لے اور مرشد کے ساتھ چل مدینہ چاہیے ولادت کے صدقے میں مانگ لے کہ جو چاہو مانگ لو دروازہ رحمت کھلا ہے آج تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہرگز نہ چھوڑیں گے اور شیخ طریقت امیر ال سنت کیا ہی پیاری بات اچھا فرماتے ہیں کہ ولادت کا صدقہ جیوں میں جہاں تک نہ نزدیک دنیا بیکار آئے ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو شہاد چشمے نم کے طلب آئے ولادت کا کا ہو اخلاق اچھا بیکار آئے ولادت کا کا گناہوں سے نفرت ہو اچھائیوں سے مجھے پیار آئے ولادت کا کا بقیع مبارک کی دو زمی کے طلبگار آئے ولادت کا کا ہوں پابند میں سنت ہمیں آر فیشن سے سرکار آئے ولادت کا کا مدینے میں آکا مجھے موت اے میرے سرکار آئے ولادت کسر کا نقاب اب اٹھا دو لیے ہم سب امید دیدار آئے ولادت کسرت کا پڑوسی بنانا ولادت کسرت کا پڑوسی بنانا شاہ میں جب یہ اچار آئے شاہ میں جب یہ اچار آئے جو چاہو مانگ لو دروازے رحمت کھلا ہے آ جہ مانگ لو درواز رحمت کھلا ہے آ تمہیں خالی ولادت کی تمہیں خالی ولادت کی گھڑی ہر گری چھوڑے کھالی ولادت کی گھڑی ہر گرنا چھوڑیں گے ہر گرنا چھوڑے منانا جشن میلہ دن نبی ہل گرنا چھوڑے منانا جشن پاک میں جانا جلوس پاک میں جانا کبھی ہر گجنا چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہر گجنا چھوڑیں گے جلوس سے پاک میں جانا کبھی ہر گرنا چھوڑیں گے تسلی رکھنا ہو مایوس قبر حسین میں اکا تسلی رکھ نہ ہو مایوس قبروں حشر میں اکا تجے تنہار رسول ہاشمی ہر گرنا چھوڑیں گے تجھے تنہا رسول ہاشمی ہر نہ چھوڑیں گے جلوس میں جانا کبھی گے سرکار کی آمد مرہبا آقا کی آمل مرہبر بول مرہبر اکبل کی اوپل آمل مرہابر آخر کی آمل مرہبر باہر کی آمل مرہابر باقی کی آمل مرہابر مکی کی آمل مرہابر بدنی کی آمل مرہبا جلوس سے پا کے جانا کبھی ہر نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ شاء اللہ جشنگا پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین اب ہمارے سلسلے مدنی منو کے مدنی پھول کا وقت اختتام کی طرف ہے انشاءاللہ عزوجل عشاء کی نماز کے بعد سے جو ہے خصوصی سلسلے شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ عزوجل مدنی منو کے مدنی پھول کل گیارہ بجے ان شاء اللہ مدنی منوں کے لیے نشر کیا جائے گا آپ خود بھی اس سلسلے کو دیکھیے گا اور دیگر مدنی منوں کو بھی جو ہے اس کو دیکھنے کی ترغیب دلائی گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تا فرمائے آمین آمین الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ ہاں پی دے